یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آد اور سمود پر چنگاڑ کا عذاب آیا تھا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کہنے لگے